ایک سوال یہ ہے کہ طلوع آفتاب غروب آفتاب نصف نہار شریع کے وقت تلاوت قرآن مجید جائز ہے اور قرآن کی تلاوت کتب کا مطالعہ مطالعے کے لیے کون سا وقت بہتر ہے اصل میں طلوع آفتاب کے طلوع آفتاب کے وقت میں قرآن مجید پڑھنے سے علما نے منع کیا جب تک کہ سورج نکل نہ جائے اور فتحر ازیا میں سورج نکلنے کا وقت جو ہے وہ بیس منٹ جیسے چھ بجے سورج نکل رہا تو بیس منٹ پر اشراق شروع ہوگا تو اس سے پہلے تلاوت کو بہتر نہیں کہا منع نہیں کیا بہتر نہیں کہا نہ اس میں سجے تلاوت کرے نہ نوافل پڑھے نہ قضا نمازیں پڑھے اس سے پرہیز کرے نصف نہار یہ نصف نہار کہتے ہیں, ہم نے گزشتہ میں آپ سے کہا تھا کہ جب سورج بالکل سر پر آ جائے اس وقت تلاوت قرآن مجید سجدہ یا نفل یا کوئی نماز یا قزا یا ادا کوئی بھی جائز نہیں البتہ اگر نماز جنازہ تیار ہو اور اس وقت آئے لوگوں کو انتظار شاک گزرے تو نماز جنازہ کسی وقت بھی پڑھائی جا سکتی نماز جنازہ کے لیے زوال اور نصف نہار کا وقت جو ہے وہ مکرو نہیں اگر جنازہ تیار ہے تو اس وقت اس کو پڑھا دیا جائے